أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم بقود النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم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 اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس واقعے میں آخ والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے یہ آیات ہے جن میں اللہ تبارک تعالی نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ جس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر بھی بالآخر مغلوب ہوں گے اور آخرت میں ان کو ایک شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا یہ اللہ تبارک مطالعہ اہل کتاب سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں ان کو نصیحت کے طور پر یہ بات کہنی مقصود ہے کہ وہ دنیا کے چند معمولی مفادات کی خاطر حق کے راستے کو چھوڑنے کی حماقت کا ارتقاب نہ کریں کیونکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ ان لکین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے کفر اختیار کر لیا ہے لن چگنی انہم امبالہ بلا اولاد ہم من اللہ شیاح اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد یہ بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو اسلام لانے سے یا حق کو قبول کرنے سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کی اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسلام لے آیا تو میری آمدنی کے ذرائع کم ہو جائیں گے یا میری اولاد مجھ سے خفا ہو جائے گی اور میرا ساتھ نہیں دے گی تو ان اندیشوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان اسلام کو قبول کرنے سے یا حق کو اختیار کرنے سے باز رہتا ہے اور ایک روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے جس وفد کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا اور جو ان آیات کا اصل پس منظر ہے ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے اپنے بھائی سے چپکے سے یہ کہا تھا یعنی نبی کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اور گفتگو کے بعد اس نے چپکے سے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ بات تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور یہ اللہ کے سچے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات کو قبول کر لیں اور اسلام لے آئیں تو ہمیں اپنے قوم کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس ناراضی کے نتیجے میں ہماری جو آمدنیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور ہمارے بادشاہوں کی طرف سے ہمارے پاس تحفے آتے ہیں وہ تحفے ملنے بند ہو جائیں گے تو اس نے اپنے سندیشے کا اظہار کیا تھا یہ ایک روایت میں ایسا مذکور ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا کہ نے اسی بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہو اس آیت میں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے نہ ان کے دولت ان کے کچھ کام آئے گی اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی اولاد اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ اولا کہ ہم بخود وہ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے مطلب یہ کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا کی آمدنی تھوڑی دیر عرصے کے لئے کم بھی ہو جائے یا بند ہو جائے اور لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو یہ ایک معمولی اور عارضی قسم کا نقصان ہے لیکن اگر آخرت کے اندر جہنم کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ابھی نقصان ہے اس کی فکر ان کو زیادہ ہونی چاہیے پھر اللہ تبارک تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں نے کفر کو اختیار کر لیا اور حق کو قبول نہ کیا تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ آخرت میں ہی ان کو نقصان ہوگا بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو شکست کا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ مغلوب ہو سکتے ہیں کدا بھی علی فرعون اور پھر اس کی مثال آپ اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ان کا حال فرعون اور من امن قبل ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے یعنی ان کو اسے عبرت لینی چاہیے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ قزبو بھی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا فخر احب اللہ بنوبیم چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے تو یہ مثال دے دی کہ فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور دنیا کی مال و دولت کا بڑا زبردست سرمایہ اس کے پاس موجود تھا سلطنت اس کی تھی لوگ اس, اس کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ تبارک نے اسے پکڑ بھی لیا اور دنیا ہی کے اندر وہ مغ... نہ صرف کہ مغلوب ہوا بلکہ سمندر غرق ہوا جیسا کہ تفصیل آگے قرآن کریم نے خود ہی بیان فرمائی ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اسلام سے انکار کر کے اور حق کو قبول نہ کر کے یہ صرف اپنے لئے جہنم خریدیں گے بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو مغروبیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جیسا کہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ ان کو مغروب ہونا پڑا پھر آگے اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ زیادہ سری لفظوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ کل دلت کروں جو لوگ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دو کہ ست تم عنقریب مغلوب ہو گے اور یہ فرمایا کہ وہ إِلَى جَهَنَّم اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا وہ بھی اور وہ بہت برا بچھونا ہے یہ جو فرمایا کہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مغلوب کر لیا جائے گا یہاں کافر کا لفظ یا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے الفاظ ہر قسم کے کافروں کے لیے ہے جو اس زمانے میں تھے خاص طور پر کفار قریش اور اس کے علاوہ جس جن کی طرف اس وقت روح سخند زیادہ ہے وہ یہودی اور نصرانی حضرات ہیں جو مدینہ مرور کے آس پاس آباد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے تو ان سے خطاب کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے خطاب کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو گے اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کی قریش کے کافروں سے لڑائی ہوئی تو اور اس میں بدر کے مقام پر ان کو شکست ہوئی تو بعض یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قریش کے لوگ تو کمزور لوگ تھے ان کے پاس سامان بھی زیادہ نہیں تھا مال و دولت کے بھی ان کے پاس زیادہ نہیں تھی اسلحہ بھی زیادہ نہیں تھا ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے مالدار ہیں اور بڑے اسلحہ جبا کر سکتے ہیں لہذا اگر ہم سے کبھی مقابلہ ہوا تو ہم ہمیں یہ لوگ شکست نہیں دے سکیں گے یعنی مسلمان شکست نہیں دے سکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے خاص طور پر کتاب کر کے فرما رہے کہ تم نے تو یہ کہہ دیا کہ نہیں شکست دے سکیں گے لیکن قریب تم سب مغلوب ہو گے چنانچہ آگے متعدد لائیوں میں بنو قريضہ بنو الزير اور خیبر کے یہودیوں کو مغروب ہونا پڑا اور پھر نتى وبل آخر جو اتنسرانى آباد تھے جزیر عرب کے اندر ان کو بھی مغلوب ہونا پڑا تو اس سب کی پيشيگوى اللہ تعالى فرما رہے کہ ان سے كہ دو عنقيب تو مغروب کر ليا جائے گا وہ توفروں اللہ جہنم اور یہاں تو دنیا میں مغروب کیا ہی جائے گا تمہیں پھر بعد میں جہنم میں بھی جمع کر کے لے جایا جائے, جائے گا وہ بھی سلم اور وہ بہت برا بچھونا ہے پھر یہ جو فرمایا تھا کہ تمہیں مغلوب کر لیا جائے گا تو اس, کے اس کی ایک مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے کچھ واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے پہلے میں اس کا ترجمہ آیت کا پڑھتا ہوں پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ تھوڑی سی عرض کروں گا فرما کہ قد رقم آیت ان فی فی تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے التقتا جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے فیاتن تو کاتل فی سبیل اللہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا یعنی مسلمانوں کا گروہ وہ اخراق کافرہ اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا اس کے اشارہ ہو رہا ہے غزوہ بدر کی طرف کہ جب سب سے پہلا غزوہ سب سے پہلا پہلی باقاعدہ لڑائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار قریش کے ساتھ ہوئی تھی وہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی ابو جہل مکہ مکرمہ سے ایک ہزار مسلح لوگوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرنا مقصود تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں ہم مسلمانوں کا بیج مار دیں گے دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد کل تین سو تیرہ تھی اتنی معمولی تعداد کے اوپر اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا تھا ان کی یہ جو یہودی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس سعد سامان نہیں تھا لہذا وہ مغروب ہو گئے باردہ فرما رہے ہیں کہ ان کا سازمان کا مسلمانوں کے مقابلے میں تو حال یہ تھا کہ یار مسلئی ہمرا یل کہ وہ کافر لوگ اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے یعنی ان, ان کو بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہمارے پاس سادو سامان زیادہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ اور دوسرے مقابل دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں جو تین سو تیرہ کی گنتی بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہے اور ان کے پاس نہ ساز و سامان ہے نہ اسلحہ کا کوئی ڈھیر ہے تو وہ اپنے کھلی آنکھ آنکھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں سے ان کی اپنی تعداد کئی گنی زیادہ ہے یعنی کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو لیکن ہوا کیا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ایک ہزار مسلح سورماؤں کا لشکر پسپا ہوا ان کے ستر سردار مارے گئے اور ستر سردار سردار سردار سرداروں کو قید کیا گیا اور باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ من ہیں اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک النفیز علی کا اللہ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزبۂ بدر کی مثال دے کر یہ فرمایا کہ جس طرح غزہ بدر میں ظاہری اسباب و وسائل کے اعتبار سے کافروں کا لشکر بہت مضبوط تھا اور ان کے پاس اسلحہ و سامان بھی بہت تھا اور ان کے مقابلے مسلمانوں کا لشکر بہت کمزور تھا تعداد میں بھی کم تھا اسلحہ بھی پورے نہیں تھے ساز و سامان بھی نہیں تھا اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنی مدد سے ان کو سرفراز فرما کر کافروں کے مقابلے میں فتح مبینہ تھا فرمائی تو جس طرح وہاں وہ مغلوب ہوئے تو یاد رکھو تم اپنے ساز و سامان پر نہ اتراؤ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اپنی یہ روس جاری رکھی تو تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جس طرح کہ قریش کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں مغلوب ہوا تھا آجے ارشاد ہے زینا للناس حب من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 جََّّةُ تَجر مِن تحتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدينينَ فِيهَا وَزْبَاجم مطَحَرَةٌ وَِضْوَانُم مِنَ اللهَّ والاللَّهُ بَصير بِالْعبادِ الذينَ يَقولونَ رَبَّنا إِ النَّنا مَ الن فَغْفناذُروا بَنَا وَقِنذاابَ النار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 اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اب ہمارے گراہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دو کے عذاب سے بچا دیجئے یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں سچائی کے خوگر ہے عبادت گزار ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور شہری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کی اس زبردست باطنی بیماری کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے یا نیکی کا طرز عمل اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کو باقاعدہ اختیار کرتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں باوجود کے حق ان پر واضح ہو چکا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے ان کے اس طرز عمل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت دنیا کی سمائی ہوئی ہے ساز و سامان کی سمائی ہوئی ہے ان کے دماغ میں بس یہ بات ہے کہ جو کچھ زندگی ہے وہ یہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں جو کچھ لذتیں حاصل ہو جائیں جو کچھ مل جائیں جو دولت مل جائے بس وہی وہ ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں غفلتیں پڑے ہوئے ہیں تو اس دنیا کی محبت نے ان کو حق کے کرنے سے اور حق کا طرز اختیار کرنے سے روکا ہوا ہے یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان آیت میں یہ فرمایا کہ جتنی بھی یہ دنیا کی ساز و سامان دنیا کی دولتیں ہیں یا لذتیں ہیں یا راحتیں ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے کس نے بنائی ہے خود اللہ تعالی نے بنائی یعنی اللہ تعالی نے ہی دلوں میں محبت پیدا کی ہے دنیاوی سازو سامان کی عورتوں کی بچوں کی سونے چاندی کی اچھی سواریوں کی کھیتوں کی اور جتنے دنیا کے دولت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کی محبت انسان کے دل میں اللہ تعالی نے خود پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ محبت ہی ہے جو ان کے لیے حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے دونوں باتوں میں بظاہر تضاد سا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت حال سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک ان چیزوں کی محبت دل میں ڈالی انسان کے دل میں ڈالی اور اللہ تعالیٰ ہی نہیں ڈالی مثلاً روپے پیسے کی محبت عورتوں بچوں کی محبت اور اچھی سواریوں کی محبت یہ سب دل میں ڈالی اللہ تعالی نے ڈالی لیکن اس لیے ڈالی کہ اگر بالکل محبت یہ نہ ہوتی یعنی انسان کے دل میں کوئی جذبہ سونے چاندی کی حاصل کرنے کا نہ ہوتا عورتوں بچوں کے حاصل کرنے کا نہ ہوتا کوئی خیال ہی نہ ہوتا تو پھر زندگی کیسے گزرتی انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ کھانا کھائے اس کو ضرورت ہے کہ اچھا لباس پہنے, لباس پہنے اس کو ضرورت ہے کہ اگر کہیں اس کو صبر کرنا ہے تو اس کو کوئی سواری میسر ہو تو یہ ساری انسان کی ضروریات ہے اگر ان کی محبت یعنی ان کا شوق دل میں نہ ہوتا اور ان سے نفرت ہی ہوتی تو پھر انسان کماتا کیوں اور کمانے کے لیے جد کیوں کرتا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں کرتا تو یہ محبت تو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تاکہ اس کو استعمال کر کے دنیا کا کاروبار چلے لیکن اس محبت کی ایک حد ہے اس حد میں اگر وہ محبت رہتی ہے تو انسان کے لیے کارآمد ہے اس کی زندگی کا پہیہ اسی کے ذریعے چلتا ہے اور اگر بالفرض وہ اس حد سے تجاوز کر جائے جو حد اس کی اللہ تعالی نے مقرر کیا اس سے آگے بڑھ جائے یعنی اس کی محبت اتنی ہو جائے کہ آدمی اس پر آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے آخرت پر اس کو ترجیح دینے لگے یعنی ایک طرف اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں اس کو حاصل کروں اور دوسری طرف اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہ اس طرح حاصل کرنا تمہارے لیے حرام ہے یہ آپ کے انگارے ہیں جو تم لینے جا رہے ہو تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر کے اس سونے چاندی کے ڈھیر سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس کا معنی یہ کہ محبت حدود میں ہے لیکن اگر وہ سوچتا ہے نہیں جی میں تو یہ سونے چاندی کا ڈھیر حاصل کروں گا روپے پیسے ہا کروں گا چاہے حرام طریقے سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہوں لیکن کروں گا تو اس کا معنی ہے کہ وہ محبت حد سے متجاوز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبت کو اس محبت کو مزین خوشنما تو ہم نے ہی بنایا ہے لیکن اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کو حد میں رہ کر استعمال کرو اور حد سے آگے بڑھ کر, کر استعمال کرو گے تو بے وہ تمہارے لیے حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی اور تمہارے آئندہ دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اسی بات کو ما رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی است آپ در کشتی حلاک کشتی است یعنی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک کشتی کسی ہے اور مال و دولت کی مثال پانی کسی ہے جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی اسی طرح انسان بغیر روپے پیسے کے اور دولت کے زندہ نہیں رہ سکتا کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے اس لیے اس کو ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مار کے ضرورت ہے جس طرح کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن یہ پانی اسی وقت تک کشتی کے لیے فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے ارد ہو سامنے ہو پیچھے ہو دائیں ہو بائیں ہو اس وقت تک وہ کشتی کو سہارا دیتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے اس کو چلاتا ہے لیکن اگر یہی پانی آگے پیچھے رہنے کے بجائے اور دائیں بائیں کے بجائے اوپر آ جائے کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہی پانی جو اس کو چلا رہا تھا اور جو اس کے لیے مفید ثابت ہو رہا تھا یہ اس کی بربادی کا اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے کشتی میں اگر پانی گھس جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے تو مانا رومی فرماتے کہ انسان کی مثال کشتی کسی ہے اور مال کی مثال پانی کسی ہے جب تک یہ مال اور اس کی محبت انسان کے ارد گرد رہے چائے بائیں رہے آگے پیچھے رہے یعنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا رہے اس وقت تک وہ اس کے لیے نعمت ہے لیکن اگر یہ اس کی محبت انسان کے دل میں اتر جائے دل میں گھر کر جائے اور دل میں گھر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے اللہ کے دین کی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی محبت سے انسان کو غافل کر بیٹھے تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے اسی طرح تباہی کا سبب بن جاتا ہے جیسا کہ کشتی کے اندر پانی داخل ہونے سے کشتی تباہ ہو جاتی ہے تو بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک اطار نے یہ فرمایا کہ یہ جو دلوں میں محبت پڑی ہوئی ہے عورتوں کی بچوں کی سونے چاندی کی اور خیر المہ فرمایا کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے جو اعلی ترین گھوڑے ہوتے تھے اہل کے ہاں ان کو خاص نشان لگا دیا جاتا تھا اس واسطے ان کا ذکر خاص طور پر نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کا ذکر فرمایا ول انعام چَّوپَائَ اور چوپائے اور ہر یعنی کھیتیاں یہ سب ان کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے لیکن اس محبت نے حد سے تجاوز کر کے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکا ہوا ہے پھر فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا زالی کا مطالعہ حیاتر دنیا یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے یعنی اس سے اشارہ فرما دیا کہ یہ کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہے اور ان کی محبت جو ہم نے دل میں ڈالی ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ڈالی بلکہ یہ دنیاوی دنیا زندگی کی کا سامان ہے اسی کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ زندگی ٹھیک ٹھیک گزار سکے کہ اس کو حدود میں رکھے لیکن ساتھ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ولاہم المعاب اور ابدی انجام, انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس یعنی یہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے بے دنیا کے اندر انسان کے لیے کارآمد ہوتا ہے لیکن ابدی زندگی جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں جو دولتیں ہیں وہ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے خاص نعمت اور ابد انجام کا حسن انہی کے اندر ہے پھر آگے اسی کو ذرا وضاحت کے ساتھ بدفا می کل اُنبی حکم بخیر منظال کہہ دو یہ حضور اقدار کتاب ہے کہہ دو کافروں سے کہہ دو او من خیر کہ اونب حکم بخیر منظال کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے یعنی ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے عورتیں بچے سورے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر کسان لگا ہوئے گھوڑے چوپائے کھیتیاں ان سب سے کہیں بہتر میں چیزیں بتاؤں پر آگے خود ہی جواب دیا کہ جو لوگ تکوا اختیار کرتے ہیں لین تقویم جو اپنے پروردگار کے لیے پروردگار سے تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اس کے حکم کو بجا لانے کی فکر میں رہتے ہیں اور معصیت اور گناہوں سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جنات تجری من انتحتی انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہے خالدین افیہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ازواج اور پاکیزہ بیویاں ہیں من اللہ اور اللہ کی طرف سے خوشنو دی ہے یعنی تم تو دل لگائے بیٹھے ہو ان دنیا کے چیزوں کی طرف عورتوں سے بچوں سے سونے چاندی کے ڈھیر سے اور سچی سواریوں سے اور کھیتی باڑی سے ان سے دل تم نے لگایا ہوا ہے حالانکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آرضی ہیں کچھ دنوں تک تمہیں فائدہ پہنچائیں گی پھر تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی یا تم ان کا ساتھ چھوڑ جاؤ گے اس سے بہتر وہ ابدی زندگی ہے جو متقی لوگوں کو حاصل ہوگی وہ جنت جس کے نیچے جہنہر بہتی ہے اور پھر اس میں کبھی انتوں کے ہاتھ سے جانے کا کوئی احتمال بھی نہیں ہوگا چھننے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اسی جنتوں میں رہیں گے وہ ازواج اور وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی یعنی یہاں دنیا میں جو ذکر فرمایا تھا کہ عورتوں کی خواہش انسان کو ہوتی ہے تو اس خواہش کی اعلی ترین تکمیل جو ہے وہ جنت میں ہوگی کہ جہاں پر ان کو پاکیز بیوی بی عطا کی جائیں گی وہ رضوان المرواہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاضر ہوگی یہاں دنیا کی جو چیزیں بیان کی گئی تھی ان میں سے یہاں پر سونا چاندی کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ سونا چاندی کی وہ ضرورت ہی نہیں ہوگی سونے چاندی کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ اس سے کوئی چیز خریدے وہاں تو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی جو چیز بھی انسان چاہے گا وہ اس کو مل جائے گی لہٰذا وہاں سونے چاندی کی ضرورت ہی نہیں اور اسی طرح خیری مسوا جو فرمایا سواریوں کا ذکر تو گھوڑوں کا د... وہاں پر ذکر بے ہے لیکن دنیا کے اندر تو فائدہ مند ہوتے ہیں آخرت کے اندر کوئی ضرورت نہیں وہاں پر انسان کو اچھے سا... اعلی درجے کی کہیں بہتر طریقے سواری کے اس کو آتا فرمائے جائیں گے اس کو بول تو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہیں جانے کی اور اگر جانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے رف رف موجود ہوگا لہٰذا وہاں گھوڑے کا سوال نہیں اسی طریقے سے کھیتیوں اور چپائیوں کا کہ انسان کو وہاں پر ضرورت پیش جہاں دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے گوشت کاٹ کے کھانے کی لیکن حقیقت میں آخرت کے اندر اس کو وہاں پر پکا پکایا کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم ہوگا لہذا انعام کی ضرورت نہیں اور پھر کھیتیاں کھیتی بھی کی بھی ضرورت نہیں تو اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ سب چیزیں آخرت ملک میں لیں گی لیکن ازواج و متحرہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا یا اندیشہ نہیں ہوگا کہ میں کھلا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گی اور مجھے نقصان پہنچے گا و اللہ اور اللہ تعالی اچھے تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور ان بندوں کی خاص طور پر ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ جین قولون جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا بنا اننا آمننا کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں فخر لنا ذنوبنا بنا اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے وقن آز امنار اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے اور فرمایا کہ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں اسفابلین بڑے صبر کرنے والے ہیں صبر کا لفظ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے یہ اس کا معنی ہے کہ اپنے نفسانی خواہش کے خلاف اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر مجبور کرنا چاہے وہ کسی عبادت کو ادا کرنے کے لئے ہو چاہے کسی معصیت سے بچنے کے لیے ہو کیا, مصیبت, کیا چاہے کسی مصیبت سے مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہو یہ سب صورتیں صبر کے اندر داخل ہیں تو اس کی جگہ جگہ اللہ تعالی نے بڑی تعرمائی ہے کہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں وہ صادقین سچائی کے خوگر ہیں ولقانتین عبادت گزر ہے والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنوزی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین مستقبری اور شہری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں سہری کے وقت کا خاص طور پر اسے ذکر کیا جیسا کہ سورہ داریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ رات کو جاگتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن عبادت کرنے کے بعد ان کے دل میں کوئی اس عبادت کے اوپر اطراہٹ پیدا نہیں ہوتی بلکہ آخر شب میں سہری کے وقت جب صبح کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو عبادت ہم نے کی ہے وہ ہم نے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے اور اس لیے اس عبادت کو جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت ہم سے بن پڑی اس کو قبول فرما لیجیے اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دیجے اور ہماری سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجے تو سہری کے وقت میں استغفار کا خاص طور پر قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے تعریف کے پیرائے میں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو سہری کے وقت میں خاص طور پر استفار کا اہتمام کرنا چاہیے یہ بات اللہ تعالی کو بہت ہی پسند ہے